<سلام> <اے اللہ. سلام> حدیس نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا جی اب ٹھیک ہے سب کے لیے لکل ولا اکل کفلاسب کفر خلق الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے عقل عقل تو آپ لوگ جانتے ہیں ویسے لیکن یہ امرات کیا ہے سمجھداری ہے عقل سمجھداری کدبیر دب برا یو دب بیرو تدبیر باب تفعیل کا مصدر اس کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا کسی کام کا تدبیر کرنا کسی کام کی ولاور کلکف ورا ورا کہتے ہیں پرہیز کو اس کی جمع اوراع آتی ہے آپ کرو ماں سے یہ مستعمل ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری ور پرہیز گاری کل کف کف کا مطلب ہوتا ہے رک جانے کے ٹھیک ہے کف یا کف کو فن روک دینا ختم کر دینا کاٹ دینا, دینا کل کف رک جانا ولا حسبا کا حسن الخلق حساب یہ باب سمیا سے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر ابواب سے بھی اور خود باب حسیبا یا حسیبو سے بھی تو اس کے معنی کئی سارے ہوتے ہیں حساب کرنے کے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا اور شرف والا ہونا شرافت ولا باغ کرو ماں سے ہو اس کے معنی ہوتے ہیں شرافت کے حسیب اسی سے ہے کہ حسیب کہتے ہیں شریف کو تو ولا حسب شرافت نہیں ہے کہخلاق کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خلوق اخلاق کو کہتے ہیں اخلاق بعض لوگ اخلاق کو کہتے ہیں اخلاق اخلاح آدمی کے اخلاق بہت اچھے ہیں کوئی اخلاق نہیں ہوتا اخلاق ہوتا ہے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ جی یہ بھی جمع ہے اچھے اخلاق اب ترجمہ دیکھیے کوئی عقل نہیں ہے تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں ہے تدبیر جیسی کوئی سمجھداری نہیں ہے تدبیر جیسی ولا اکبر عقل کفے اور کوئی تقوی نہیں ہے کل کف سے رکنے جیسا یا باز آ جانے جیسا ولا حسب حسن الخلق اور کوئی شرافت نہیں ہے اچھے اخلاق جیسی ولا حسب کوئی شرافت نہیں ہے کف حسن الخلق اچھے اخلاق جیسی لا عقلک تدبیر کے تدبیر جیسی عقل نہیں ہے کوئی عقل تدبیر جیسی نہیں ہے اب اس کا مطلب کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے پہلے اس کام کی کیا کرتا ہے تدبیر کرتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی غور و فکر کرتا ہے سوچ و بچار کرتا ہے کسی سے مشورہ بھی کرتا ہے پھر جا کر اس کے بعد جو اس کام کو کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے خیر ہوتی ہے اور اس، وہ جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بہ نسبت اس کام کے کہ جس کو بس شروع کر دیا جائے اس سے پہلے سوچ وچار نہ کی جائے پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر کیا ہو جاتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے تو لا کلا کا دو دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کام کو شروع تو کر دیتے ہیں لیکن پہلے کام کے شروع کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہے ہم یہ کر بھی پائیں گے یا نہیں تو پھر جیسے ہی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو پریشانیاں آنی ہوتی ہیں جب وہ سامنے آتی ہیں تو پھر کیا ہے یہ خود ہی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کام کو چھوڑ جاتے ہیں پھر جب اس کام کو چھوڑ جاتے ہیں تو جس کام کو پہلے چھوڑ کے اس کام کی طرف آئے تھے اس کام کے بھی نہیں رہتے نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی سلام لا ہا اولا الا اولا مذہب زبی نہ بے نہ تو ایسے ہی درمیان میں رہ گئے نہ ادھر کے تو نہ ادھر کے اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کیوں آئے ہم اس کو کر لیں گے اس کے اندر جو مشکلات ہیں ہم ان کو برداشت کر لیں گے جو آسانیاں ہیں وہ تلازماً ہمارا مقدر بنیں گی لیکن جو پریشانیاں ہوں گی جو تکالیف ہوں گی جو مسائب ہوں گے کیا ہم ان کو برداشت کر سکیں گے اگر کر سکتے ہیں تو جی ہاں آئیے میدان بھی حاضر شہ سوار بھی تو پھر کیا ہے مقابلہ کیجیے پھر اس کے بعد جب شروع کر لیا کام کو تو پھر اس پر کیا ہو جانا چاہیے ڈٹ جانا چاہیے میں اکثر طلباء کہتا ہوں چاہے وہ سکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں یا مدارس میں پڑھنے والے ہوں ان سے کہ اگر پڑھائی کرنی ہے تو پہلے سوچ لو پڑھائی کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے اگر تو پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کے بارے میں سوچ لیا ہے تو اس کے اندر جو آنے والی مشکلات ہیں پھر ان کو بھی برداشت کرنے کا بھی سوچ لیا جائے اور پھر اس کو پورے کا پورا وقت دیا جائے پھر پڑھائی کا مطلب پڑھائی ہی ہو کوئی اور کام نہ ہو بلا ہو رہتے ہیں کوئی پہزگاری نہیں ہے کلکفی رک جانے جیسی باز آ جانے جیسی تو پرہزگاری پرہزگاری میں سب سے بڑی پرہزگاری یہ ہے کہ انسان خود کیا ہو جائے گو سے رک جائے خود گناہوں سے رک جائے اپنی زبان کو ہر بری بات بولنے سے روک دے اور دوسرا مطلب یہ ہے کلکفے باز آ جانے جیسا یا رک جانے جیسی کہ انسان دوسروں کو تکلیف دینے سے کیا ہو جائے باز آ جائے رک جائے بس یہی پرہز ہے اگر آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تو آپ سب سے بڑے متقی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے بعد حقوق بعد میں اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو آپ سب سے بڑے متقی ہیں المسلم من سلیم المسلمون ہی, ویدی ہی مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی ادا سے محفوظ رہے اس کی زبان کی تکلیف سے اور اس کے آگا و جوارح کی تکالیف سے کہ نہ ہی تو زبان سے ان کو کچھ برا بلا کہتا ہو اور نہ ہی اپنے آزا و جوارح ہاتھ وغیرہ سے اس کو برا بلا کہتا ہو ٹھیک ہے تو بھلا ہو کل کف پہ کوئی پہج نہیں ہے رک جانے جیسی تو رک جانا خود انسان کا ذات کے اعتبار سے گناہوں وغیرہ سے رک جانا اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو تکالیف پہنچانے سے رک جانے جیسی پی پرہزگاری نہیں ہو بلا حسب کا حسن الخلقے اچھے اخلاق جیسی کوئی شرافت نہیں ہے انسان جتنا ہی شریف بننے کی کوشش کرے اور جتنا ہی حسب و نصب کے اعتبار سے اپنی شرافت کو بیان کرے اپنی عظمت کو بیان کرے لیکن اصل جو انسان ہوتا ہے نہیں تو اس کی عظمت خاندان وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہو نہیں نہ یہ کہ اس کے کسی شعبے سے ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھے شعبے میں کام کر رہا ہے نہیں بلکہ انسان کی شرافت اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے برے اخلاق والا ہے یا اچھے اخلاق والا ہے اگر اچھے اخلاق والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور شرافت نہیں ہے بھلے وہ کتنے ہی گٹیا خاندان کا کیوں کرنا ہو بھلے وہ کسی جولاہے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ کسی لوہار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ کسی موچی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو جس کا بھی ہو لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے خاندان کی طرف نظر نہیں کی جائے گی بلکہ وہی اس کی شرافت کے لیے کافی ہے لیکن بہت حسب و نصب والا ہے بہت ہی جاہ و جلال والا ہے لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی کوئی شرافت کوئی عظمت نہیں ہے ہر شخص اس سے کیا کرتا ہے نفرت کرتا ہے ولا حسب کا خوشن اور نہیں ہے شرافت اچھے اخلاق جیسی تو لا اخلاق اقل نہیں ہے تدبیر جیسی بالا ورک پرہذگاری نہیں ہے رک جانے جیسی یا رکنے جیسی ولا بلا حسن الخلق اور شرافت نہیں ہے اچھے اخلاق جیسی ترکیب لا برائے جینس اخلا اس میں لا کب تدبیر زرف مستقر خبر ٹھیک ہے جی چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثبت فیل کے یا سابط اسم فائل کے ثبت فیل اسم میں ضمیر فائل یا ثابت ان اسم فائل اسم میں ضمیر فائل اب اور اپنے مطالعے یعنی نکت تدبیر سے مل کر جملہ خبر کیا کہیں گے اپنی زمیر سے مل کر جملہ خبر پہلے اس کو یہ کہیں گے کہ خبر پھر اس کے بعد کہیں گے کہ لائن جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہو کر ماتوفا لے ٹھیک ہے جی اکلا کر تدبیر عقلا اسمیلا کر تدبیر مستقر خبر تو لا نفی جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبری ہو کر معطوف ماتوف حرف عاطفہ لا برائے نفی جینس و اسم لا کل کفرف مستقر خبر متعلق ہو جائے گا ثبت سبتن کے ثبت تصابطن اپنی ضمیر ہوا سے اور متعلق سے مل کر جملہ خبر لا نفی جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریں ہو کر معطف اول و حرف عاطف لا حرف نفیس حسباسم ٹھیک ہے مظافل مذاف مضافلے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب تصابن کے سب تصابطن اپنی ضمیر فائل اور مطالعے سے مل کر جملہ خبر تو لا لائن لائنجنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محتوف محتوف علیہ اپنے دونوں محتوفوں سے مل کر جملہ محتوفہ ٹھیک ہے جی ماتوف علیہ اپنے دونوں محتوفوں سے مل کر جملہ ماتوفا جی؟ آسان ماتوف ترکیب ہے لا قلعہ کا تجویز پہلا اس میں لا ہے اور آگے مستقر خبر ہے تینوں جملوں میں جیت آپ لوگوں کو اس کی ترکیب سمجھ میں آ ہے بتائیے الفاہم سننا ماشا ماشا ماشا اچھا حدیث نمبر 79 لا طاعت لمخلوق جی حدیث الخالق حضرت نواز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فات کہتے ہیں فرما برداری کو مخلوق مخلوق کو کہتے ہیں ماشیت نافرمانی کو کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے معاشیت الخالق خالق ہے پیدا کرنے والا تو لاتا مخلوق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں, کوئی اطاعت جائز نہیں ہے مخلوق کی معاشیت الخال خالق کی نافرمانی میں تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے لاپ مخلوق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے فی معت الخال خالق کی نافرمانی میں حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان انسان کو اگر کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی ترغیب دیتا ہے کسی کام کے بارے میں یا کسی کام کا کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لو اب دیکھا جائے گا جس کام کے کرنے کو کہا جا رہا ہے جس کام کے بارے میں مشورہ دیا جا رہا ہے آیا وہ کام وہ فیل شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے حلال ہے یا حرام ہے اگر تو شریعت میں ناجائز ہے تو پھر اس کہنے والے کی بات کو تسلیم کرنا مشورہ دینے والے کے مشورے کو تسلیم کرنا حکم دینے والے کے حکم کو تسلیم کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو لیکن اگر مخلوق کی اطاعت ایک طرف ہو اور ایک طرف کیا خالق کی اطاعت ہو تو خالق کی ہی اطاعت کی جائے گی اسی کے حکم کو تسلیم کیا جائے گا مخلوق کی اطاعت میں نہیں کی جائے گی لا مخلوق ان کی معاشیت جی اگر سب سے بڑھ کر مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر درجہ انسان کے کی لیے کیا ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اساتذہ کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کہ جو انسان کو کیا ہے حقیقی معلوم میں کیا ہے انسان بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بات بھی والدین ہوں یا اساتذہ ہوں اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دے جو کیا ہو ناجائز ہو مثلا کوئی کہتا ہے کہ مرد سے کوئی کہتا ہے کہ آپ داڑھی کیا کر لو کٹوا لو یا جی رشوت کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ رشوت لے لو یا سود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سود لے لو یا دے دو اسی طرح عورتوں کو اگر کوئی بے پردگی کا حکم دیتا ہے کہ ان کو ناجائز کاموں کی ترغیب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسا کیا ہے تو وہ والد ہی کیوں کرنا ہو وہ والدہ ہی کیوں کرنا ہو وہ استاد ہی کیوں کرنا ہو لیکن اس ان تمام کی تمام ترسوتوں میں کیا ہے ان کی اطاعت جائز ہے؟ نہیں ہے والدین کے بارے میں تو اطاعت کے بارے میں تو یہاں تک شریعت نے کہہ دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور والدین کسی مجبوری میں ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ کسی مجبوری میں ہیں اور وہ آپ کو آواز دے کر پکار لیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز کو توڑ کر کیا ہے پہلے ان کی بات کو سنیں بلکہ لازم ہے آپ پر کہ آپ نماز کو توڑیں اور اس کے بعد کیا ہے ان کی بات کو سنیں پھر جا کر آپ دوبارہ نماز پڑھیں تو ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالے کے دو جہاں کے سامنے تم کھڑے ہو اس وقت بھی اگر تمہارے والدین تمہیں ہیں تو تم نماز توڑ کر خالق کے دو جہاں کے سامنے کو چھوڑ کر تم کیا کرو اپنی طرف واپس آ جاؤ والدین کی طرف کیا ہو جاؤ واپس آ جاؤ اور ان کی بات کو کیا کرو تسلیم کرو ان کی بات کو سنو لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا حکم دیں یہی والدین کہ جن کا مرتبہ ابھی ہم نے یہ بیان کیا تو انہی کی بات کو پھر تسلیم نہیں کرنا اگر وہ کفر کا کہیں کلما کفر کا کہیں کہ کسی حرام کے ارتکاب کا کہیں تو ان کی اتباع کبھی بھی نہیں کرنی چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ کیا ہو اساتذہ ہوں اساتذہ ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی طاقت نہیں ہے لا لمخلوق تو معاشیت الخالق لا حرف نفی جنس آتا اسم لا لمخلوق ظرف مستقر خبر لام جار مخلوق مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابتن, کے. سبتا ثابتن اپنی متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے فی جار مضاف الخال مضافل مضاف مل کر مجرور. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے متعلق اسانی ہو جائیں گے ثابتن اپنی ضمیر اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ خبر تو لائے جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ جی تو آتے اس انظر خبر مطالق کے متعلق اول فی معصیت الخالق معاشی مضافل مجرور جار مجرور مل کر متعلق سبق ثابتن کے سب ثابتن اپنی ضمیر فائل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ خبر لا نفی جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں آئی ترکیب سمجھ ماشاء اللہ کہتے ہیں لا سورور فی الاسلام لا سورورتا فی السلام حضرت ابن عباس آبادی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاہر اسلام سرورہ کے دو معنی آتے ہیں سرورہ کے ایک معنی یہ ہے کہ شادی نہ کموارا ہونا سرورہ کموارا کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور سرورہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حج نہ کیے ہوئے جس نے حج نہ کیا ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں تو اب سرورا کے اصل معنی کیا ہیں اور جو, جو یہاں پر کیا ہیں مراد وہ کیا ہے قطع تعلقی جیسے آتا ہے دوسری حدیث میں دوسری روایت میں آتا ہے لا رہبانی یہ फिल इस्लाम کے اسلام میں رہبانی نہیں ہے قطع تعلقی نہیں ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو راہب ہوا کرتے تھے وہ یہ کہ اپنے شہر وغیرہ کو چھوڑ کر دور دراز دیہاتوں میں چلے جایا کرتے تھے اور پھر وہاں پر جا کر اکیلے خود ہی کیا کرتے تھے عبادت کرتے تھے اور اپنے تہیں ہی سب کچھ کیا کرتے تھے کرتے تھے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے لوگ اگر کفر پر ہیں تو انہوں نے نہیں کہنا تھا کہ تم نے کیوں کر کفر کو اپنا لیا ان کو نہ دعوت دیتے تھے نہ کچھ نہ کچھ بس اپنے ہی کام سے غرض اور اپنے خود ہی عبادت کرتے رہنا تو اسلام نے کیا ہے اس کو ناپسند کیا ہے کہ بالکل انسان قطع تعلق ہو کر دیگر لوگوں سے اور الگ تھلگ ہو کر کیا ہے رہنا شروع کر دے یہ کیا ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے تو سرورت کا مطلب کیا ہے یہاں پر قطع تعلقی قطع تعلقی کی مراد یہ ہے کہ انسان میل ملاپ ہی لوگوں سے کیا کر دے چھوڑ دے اور ترک کر دے اور شادی کا بھی انکار کر دے حالانکہ اسلام میں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں مطلوب ہیں کہ نہ وہ نکاح کرے اور نہ یہ کہ لوگوں سے میل جول رکھے بلکہ بالکل الگ تھلگ ہو کر یہ کہے کہ میں عبادت ہی کرتا رہوں گا تو یہ کیا ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے لا فی الاسلام اسلام میں قطع تعلقی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ الگ تھلگ ہو جاتے تھے اور نہیں تو وہ شادی کرتے تھے بس یہ ہے کہ اپنے ہی مذہب کے مطابق عبادت وغیرہ کرتے رہتے تھے تو اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تو لا اور فی الاسلام اسلام میں رحبانیت نہیں ہے اسلام میں قطع تعلقی نہیں ہے قطع تعلق ہو جانا انسان کا لا سروراتا لا نفیجن سرورتا اسم له في الاسلام ظرف مستقر خبر حسان ہے حدیث نمبر 81 31 لا بسا بالغنا لمن اتق الله عز وجل جی لا بسا بالغنا لمن اتق الله عز وجل لا حرف نفیجن سے بسا سن کے معنی ہوتے ہیں حرج کے ویسے کے معنی جن کے بھی آتے ہیں لڑائی کے بھی حرج سے ترجمہ کے لا کوئی حرج نہیں اور یہ عام طور پر اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے لاباش اچھا بال گنا. گنا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا غین کے کثر کے ساتھ مالداری ہوتے ہیں اور غین کے فتحہ کے ساتھ گانا بجانا ابتقا اتقاء اتقا اتقا درنا خوف سزا ہونا اللہ اللہ ہے عز و کا معنی ہوتے ہیں عزت والا ہونا سر ینصر سے کر دو یا یہ کہ ذرا دونوں سے اس کا معنی ہوتے ہیں عزت والا ہونا جل یا جلو نسر سرو سے اس کے معنی برتر ہونا بلند ہونا بزرگی والا ہونا جی عز و کوئی حرج نہیں ہے امیری یا امری کا یا مالداری کا من اس شخص کے لیے اتقل حض و جل جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے وہ اللہ کے جو عزت والا ہے اور بزرگی والا ہے لاپتہ بل گندہ مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے لیمن اس شخص کے لیے اتق اللہ حضر وجل جو اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہو ڈرتا ہو عز و اللہ وہ اللہ کے جو کیا ہیں؟ عز و اللہ عزت والے ہیں اور بزرگی والے ہیں ٹھیک ہے جی مالداری میں کوئی عادت نہیں ہے اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا باغی بن جائے اگر انسان اللہ کا باغی ہے تو وہ برا ہے چاہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اللہ کو باغی لیکن اگر کوئی شخص اللہ سے بغاوت نہیں کر رہا اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے وہ کیا ہے اچھا ہی انسان ہے تو محض یہ کہ مالدار کو یہ کہنا کہ وہ برا ہی ہوگا ایسا نہیں ہے تو کیا کہا لابا سابل رہنا مالداری میں کوئی حارج نہیں ہے یہ مان اس شخص کے لیے کہ قلعہ اللہ عز و جلہ اللہ تبارک و طرح سے کیا ہو ڈرتا ہو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو اس کی مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ وہ قدم قدم پر کیا ہے ایک دم سے چوکن رہے گا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے ورنہ یہ ہے کہ مال ایسی چیز ہے کہ انسان کو کیا بنا دیتی ہے غافل بنا دیتی ہے ٹھیک ہے کیا آتا ہے حدیث میں ملعون کلحا ملعی ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ کا سارا ملعن ہے اللہ عالمن أو وغیرہ وغیرہ آپ شاید پڑھ بھی آ... پڑھ بھی چکے ہیں یا آگے انشاءاللہ شاء آ جائے گی حدیث فلا فلاح سب الگ میں مانک تھا کہ مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کی مالداری میں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو جو کہ بلند بھی ہیں اور بزرگ برتر ہے لا بسا لا حرف نفی جینس نا جار مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابت ان کے لام جار من اس میں موصول اتقافیل اس میں ضمیر فعال اچھا جی اللہ ضلح اللہ ذلحال عز فیل اسم میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر معطوف علیہ عاطفہ جل فیل اسم میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر حال لفظ اللہ ذلحال کے لیے حال اور مل کر مفول بی ہوئے اتقاء کے لیے اتقاع فعل اپنی ضمیر فائل اور مفول بھی ہی کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر ہوا من اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر مجرور ہوئے لام جار کے لیے جار مجرور مل کر کے ہو جائیں گے سبتا ثابتن کا سبب ثابتن اپنی ضمیر فائل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ خبر تو لائ جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر من اسمیہ موصول اس میں ضمیر فائل اللہ زلحال عز ماتوف علیہ اور ہر فاطف ماتوف ماتوف اور ماتوف الح مل کر ضلحال حال ضلحال مل کر مفول بھی پہل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر مانس کے لیے مان سلا مل کر مجرور جار کے لیے جار مجرور مل کر یہ متعلق اسانی ہو جائیں گے اس کے لیے بنا ثابتن جملہ خبر برائے لائن جینس لا نفی جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آگے ترکیب سمجھ چلیے جی جل. الجملۃ السمیت اللہ حرف انا ان شاء اللہ اس کو پھر پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میں تمام کے حامی ناصر ہوں اسلام علیکم و